جو ایک نکل آئے تو اس کے لئے اس جی سدس ہے اور جو برائی لائے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر اور ان پر ظلم نہ ہوگا